ایک افسانہ سماعت سنائیے گا اس کا عنوان ہے ہے اسے پیاسا ہی رہنا کریم بخش فوجی تھے بچوں کی شادی سے فارغ ہو چکے تھے اب دونوں میاں بیوی اپنے آبائی مکان میں زندگی بسر کر رہے تھے شدید بھڑاپے کے باوجود بڑے الرٹ اور رکھ رکھاؤ کی زندگی بسر کر رہے تھے جہاں کوئی مسئلہ اٹھتا اس کے حل کے لیے پیش پیش رہتے ہیں. ان کی متوازن نہیں ہو سکتی آج بے چینی سکونی بے اور جھینا چھینا جپٹی ڈسپلن دس, سے انحراف کے باعث ہے وہ صرف کہتے ہی نہیں تھے بلکہ ان کی اپنی زندگی بھی اسی کے تحت گزری سلام دو, سلام دعا والے تھے کوئی کام بھی پہلے کروا سکتے تھے قطار میں کھڑے ہوتے اور اپنے باری پر کام کرواتے ٹائم کے بڑے پابند تھے جہاں جانا ہوتا مقررہ وقت پر جاتے لوگ لے جانے میں فخر محسوس کرتے ہیں ان کا کہنا تھا جو وقت کی قدر نہیں کرتا کامیاب زندگی گزار ہی نہیں سکتا Curse, اور میں پہلی کرے نہ کتارے نہ کرتے ٹھیک پانچ بجے جملہ آزاد سے से ہو کر बैठक کی صفائی کرتے مزال گرد کوئی تک کہیں جا دھو کری شدہ کپڑے پہن کر بیٹھک میں جا بیٹھتے یوں جلدی, جلدی تیاری کر رہے ہوتے جیسے دفتر جانا ہو اور کہیں لیٹ ہو جائے بیٹھک میں میز کسی لگی ہوئی تھی جس پر قلم کتاب اور ایک ڈائری پڑی ہوئی تھی لوگوں کا ان کے پاس آنا جانا رہتا تھا کوئی خط لکھوانے آ رہا ہے تو کوئی خط پڑھوانے آ رہا ہے لوگ اپنے کاموں کے سلسلے میں درخواستیں لکھوانے کے لیے آتے غور و فکر کے بعد درخواستیں لکھتے درخواستیں کمال کے نقطے اٹھاتے پڑھ کر دھنگ رہ جاتی وہ لوگوں کے یہ چھوٹے موٹے کام مفت میں کرتے تھے جب فارغ ہوتے کتاب پڑھنے بیٹھ جاتے ان کے پاس کتابوں کا اچھا خاصا ذخیرہ تھا ان میں شاعری ناول اور تاریخ کی کتابیں شامل تھیں۔ اصولی باتوں پر سمجھوتا کرنا انہوں نے سیکھا ہی نہ تھا ایک بار وہ اپنے بیٹے سے بھی خفا ہو گئے وہ یہ کہ ان کا بڑا بیٹا جو بڑا ماڈرن سب کا تھا اللہ کا ایک چھوٹا لالتا تھا انہوں نے اسے کئی بار اللہ کا اے بڑا ڈالنے کے لیے کہا اس کے باوجود وہ اللہ کا یہ تم کیا بکتے ہو کیا بسم اللہ یا اللہ اسم خاص نہیں رہے تو اصولی طور پر اے بڑا ہی ڈالنا چاہیے یہ اصول کی کھلی ہے دوسرا جو شخص اپنے اللہ کی عزت نہیں کرتا گویا عزت نہیں کر رہا ہوتا ایسا شخص دوسروں کی خاک عزت کرے گا جنگی کا, جنگی کا ہر کرینا ادب سے وابستہ با ادب با مرار, بے ادب بے نصیب اس سے انہوں نے بول چال ہی بند کر دی طاہر نے توبہ کی اور اس گاہی کی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی دیکھنے میں یہ کوئی بڑا واقعہ معلوم نہیں ہوتا لیکن اصل اپنی اصل میں یہ واقعہ معمولی نہیں ہے ایک دن میں اور فتح محمد صاحب ان کی بیٹھک میں جا بیٹھے وہ مطالعہ کر رہے تھے اسلام کا جواب دینے کے بعد بیٹھ جانے کا اشارہ کیا پیرا ختم ہونے کے بعد انہوں نے ہماری طرف بڑی شفقت اور پیار سے دیکھا اس کے بعد چائے کی چائے کا پوچھا ہم نے نہ کہا نہیں جناب شکریہ اس کی کوئی ضرورت نہیں پھر مجھے محاطب کر کے بولے جی مار صاحب آج آنے کی مسئلے پر آپ سے گفتگو کرنے کا ارادہ لے کر آئے تو بلا تک بچپن میں کہانی پیسا پڑھا کرتے تھے آج بھی وہی کہانی کورس میں شامل ہے مار صاحب یہ کہانی ہمارے کورس میں بھی شامل تھی اور اس کہانی کو کوش میں شامل رہنا چاہیے اور اسے رہنا ہے کوئی عام آدمی ہوتا تو ہمیں ڈان پلا کر کہتا ہے یہ بھی کوئی سوال ہے جو پوچھنے آ گئے ہو اس کے نہ لے اور کوئی دھپ کا سوال کرے انہوں نے ڈانس کے دریا بہا دیے ان کی گفتگو میں کمال کی روانی تھی سچی بات ہے میں آساس آش کر اٹھا مجھے اپنی کوڑ بگری پر دکھ ہوا مجھے تو ہفتے میں ایک یا دو بار ان کے پاس جانا بیٹھا یا بیٹھنا چاہیے تھا کہنے لگے تمہیں یہ مجھے گنتی کے سالوں سے وہ پیاسا نظر آ رہا ہے کہ وہ تو ہزاروں سال سے پیاسا ہے اسے پیاسا ہی رہنا ہے وہ اس مشقت میں, میں پڑا آ رہا ہے اللہ تمہیں مزید سو سال زندگی دے لکھ لو سو سال بعد بھی تم کو میرے کو پیاسا ہی دیکھو گے محنت کے بعد بھی کنکریاں چوسنے کو ملتی ہیں وہ بھی تو پیاسی ہوتی ہیں. پانی سے ملاقات کے بعد اول بادش کے مستاق وہ اپنی پیاس گی اہل بجائے گھڑا خالی کر کے گئے تھے گھڑا انہوں نے خود سے نہیں بھرا تھا گھڑا بھر کر لانے والا کوئی اور ہوتا ہے بھرنے والوں کو اس میں سے ایک گھون نہیں ملتا حالانکہ پہلا استحقاق نہیں کہا ہوتا ہے اس تاکہ آپ کا تسلیم نہ ہونا ہی تو معاشی ڈسپلم کو ڈسٹرپ کرنے کے مترادل ہے کہ شدار نے اپنے خون پرسینے کی کمائی سے ارمت میں تعمیر کیا تھا نہیں ملکل نہیں کمائی تو لوگو گی تھی فراؤن جس تھار سے رہتے تھے ان کا تصور بھی آج کے ہوں کمران نہیں کرتے مرتے تو نہ صرف تمیر ہوتی ساز و, سمان و خود دام بھی ساتھ میں بد کر دیے جاتے کیا یہ سب ان کی کمائی سے کیا جاتا تھا انہیں کوے کی پیاس سے کوئی غرض نہ تھی یونان کے برسر اقتدار طبقے کا رہن سہن کھانا پینا نشان و شوقت مصالحی تھی یہ سب انہیں ذاتی مشقت کا صلا مل تھا کوے کو گڑا تب بھی خالی ملتا تھا یہ تو کافی پہلے کی باتیں ہیں شاہ جہان نے پلے داری کر کے پیسے کمائے تھے اور پھر اس سے تاج محل تعمیر کیا لوگوں کو مال تھا اس لیے مال مفت کی سی بات تھی. ملکر نور جہاں جسے جہانگیر نے اس کی اس کے خامد کو مروا جنگ میں مروا کر حاصل کیا تھا اس کا مقبرہ اتنی لمبی چوڑی زمین پر تعمیر کیا گیا جو خرچہ اٹھا کیا وہ اس کی محنت کی کمائی تھی وہ جہاں ہومتاز محل نبی دادیاں تھی نبی دادی کی تو قبر بھی بردوز کر دی گئی ہے پانی بھرنے والوں کو ایک گلاس پانی نصیب نہ, نہ ہوا کبو کو کس طرح مجسر آ جاتا گورا ہاؤس اور اس کے کے ایوان جا کر دیکھو پھر سوچنا رہا کوا آج بھی تک کی یافتہ دور میں کیوں پیسہ ہے حس میٹ بھی بڑے صفا کی آتی ہے جوس میٹ پریوانوں کے باشتے ٹوٹ پڑتے ہیں وہاں سے جو بچتا ہے وہ لوگ کو مجسر آتا ہے ایسے حالات میں کوے کی پیاس کس طرح بول سکتی ہے یہ سب معاشی ڈسپل اپنے خرابی کے سبب ہوا ہے اور ہو رہا ہے سر آپ جو فرما رہے ہیں دش فرما رہے ہیں یہ پیاس آبادی بھر جانے کے سبب نہیں ہے نہ یہ سب ہے اور اللہ کے رازق ہونے سے انکار کے مترادف ہے مترا پیدا ہونے والا اپنا رزق لے کر پیدا ہوتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کا رزق اس کے ساتھ نہ آئے اس کا رزق انہم بنانے والوں جو اس کا رزق کھا کر مر جانے والوں کو فرام کیا جاتا ہے فرام کیا جاتا ہے ماں صاحب یہاں شخص ہزاروں سال سے بو کا پیاسا ہے ایسے حالات میں کوے کی پیاس کو ہے اسے پیاسا ہی رہنا ہے اللہ نے اس کے حصے میں پیاس نہیں رکھی معاشی کو تباہ کرنے کے باعث کوے کی پیاس نہیں بچ پا رہی باتیں ہو رہی تھی کہ پھر جا رہی اس اس نے اسلام بلایا اور راشن کارڈ کے مطابق راشن نہ ملنے کے خلاف درخواست لکھنے کی گزارش کی فوجی صاحب نے بات ختم کر دینے میں, میں مصروف ہو گئے ہمیں یوں نظر انداز کیا جیسے ہم وہاں موجود ہی نہ ہو اس سانے پر محترم سرو راج نے لکھا آپ عشب معمول ذمہ داری اور دل سوزی سے ہمارے معاشرے کے حالات پر لکھ رہے حقیقت ہمیشہ تلخ ہوتی ہے لیکن اس سے بفر بھی نہیں میں بھی اسی معاشرے کا فرد ہوں جس کا بات مب کرتے ہیں اب تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا اللہ بھی محافظ نہیں ہے کیونکہ ہم خود اپنی ذمہ داریوں سے ہاتھ کھن چکے ہیں پیسہ تھا پیسہ ہے اور پیسہ ہی رہے گا آپ کی تحریر میں بہت درد ہوتا ہے اور ہر بات آپ کے دل سے نکلی ہوئی لگتی ہے نئی نسل ہمارا ہی اکس ہے. ہم نے اس کے لیے جو روایت جو روایات چھوڑی ہے وہ ان سے الگ ترکوں ہو سکتے ہیں لوگوں سے جب ذکر ہوتا ہے تو ہمارے یہاں لگا بندہ جملہ ہوتا ہے دعا کیجئے اور ظاہر ہے کہ صرف دعا سے ہی کیا ہوتا ہے اور تو بھاگ چکا ہے اب ہم لاکھ دعا کریں تو لوٹ کر نہیں آئے گا اللہ اللہ خیر صلاح شکریہ